ہم بونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کریو رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ وفدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كلذي ذفر ومن البقرب الغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت زهورهما یہ صورت الانعام کی آیت نمبر ایک ہے جو آج ہم نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اللہ فرماتے ہیں ولی نبی نادو اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے وہ لوگ جو یہودی تھے ہر رمنا کل لدی ظفور ہم نے ان پر ہر ناخن والی چیز کو حرام کر دیا ناخن والی چیز پرندوں میں تو وہ پرندے جن کے انگلیوں کی بجائے پنجے ہوتے ہیں جیسے چیل گد باز اور شکرا وغیرہ اور چرندے چرندوں میں وہ جن کے سم ہوتے ہیں مثلا گوڑا گدا خچر اونٹ وغیرہ تو ہم نے ان پر ان جانوروں کو حرام کر دیا ممین الباقاری بلغانہ میں ہر رمنا علی ہم اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیوں کو حرام کر دیا کہ ان کی چربی کا استعمال یہ حرام علامہ حملت ظہور ہما البتہ جو چربی ان کی پشت پر لگی ہوئی ہو اس کا کھانا ان کے لیے حلال تھا ابل ہوا یا وہ چربی جو کہ انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو اس کا کھانا بھی حلال تھا او مختال طبی اعظم یا جو کہ ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو وہ چربی بھی ان کے لئے حلال تھی باقی چربی کو ہم نے ان پر حرام کر دیا کیوں حرام کیا اللہ فرمات ضالی کے جزئی نا یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی ان کی زیادتیوں کی ان کے گناہوں کی تو یہاں سے یہ اصول ثابت ہوا کہ بعض اوقات ایک چیز سے اللہ پاک محروم کر دیتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے تو فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو سزا دی یہ بدلہ دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے و امنا لفاد عقول اور بشک ہم سچے ہیں اللہ پاک کی ہر بات سچی اللہ پاک کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جس میں معذ اللہ جھوٹ کا کوئی امکان اور احتمال بھی ہو تو میرے بھائیو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں حرام میں انسان لگتا ہے تو اللہ پاک حلال کی نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں جو بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو تو اسے جو اپنی اہلیہ کی طرف دیکھنے میں سکون ملتا ہے اللہ پاک اس سکون سے محروم فرما دیتے ہیں اور جو حرام کھاتا ہو تو حلال کھانے میں جو لذت ہوتی ہے اللہ پاک اس سے اس کو محروم فرما دیتے ہیں کسی طریقے سے سکون سے محروم ہو جاتے ہیں محبت سے محروم ہو جاتے ہیں برکت سے محروم ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں ملتی ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ پاک بہت سی آفات سے نجات دے دیتے ہیں تو بسا اوقات ہم اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ مجھ پر جو مصیبت اور آزمائش آئی ہوئی ہے یہ کسی کے صحر اور جادو کی وجہ سے ہے اور تعویذ اور عمل کی وجہ سے ہے اور کبھی ہمیں یہ سوچنے کی توفیق نہیں ملتی کہ یہ آزمائشیں یہ پریشانیاں میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں اسی لیے تمام پریشانیوں تمام مصیبتوں تمام بیماریوں کا مؤثر علاج سب سے پہلا علاج وہ استغفار ہے کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے ان کی خدمت میں مختلف لوگ آئے اپنے اپنے مسائل لے کر غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک نے عرض کیا حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی فرمایا کہ استغفار کرو دوسرے نے عرض کیا حضرت قہت ہے غربت ہے فرمایا کہ استغفار کرو تیسرے نے بھی مسئلہ اپنا پیش کیا وہ الگ مسئلہ تھا اس کو بھی یہی کہا کہ استغفار کرو مسائل مختلف وظیفہ ایک تو شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت سب مسائل والوں کو ایک ہی ورد اور ایک ہی وظیفہ آپ نے بتایا تو فرمایا کہ اس لیے اللہ اس لیے کہ اللہ پاک سورہ نوح میں فرماتے ہیں فقل تستان غفارا مدرارا میں نے <أَنْحَارًا> کہا استغفار کرو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب سے انہو کان غفارا وہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا یورسل وہ موسلا دار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْ بِأَمْوَالٍ <وَبَنِين> وہ اموال بھی عطا کرے گا وہ بیٹے بھی عطا کرے گا وہ باغات بھی عطا کرے گا وہ نہروں کو بھی چلا دے گا تو اللہ پاک نے استغفار پر ان ساری چیزوں کو مرتب فرمایا کہ استغفار کرو تو یہ یہ نعمتیں تم کو حاصل ہوں گی تو فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا دی جزا دی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے ظلم زیاتی اور سرکشی کی وجہ سے اور ہم سچے ہیں تو ان کا زبو کا فخر رب کمزو رحمتیم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور اگر ہم گناہ ہیں راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر واقعی اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں رزق کیوں دیتا ہے اولاد کیوں دیتا ہے پھر ہمیں خوشحالی کیوں حاصل ہے تو اس پر ان کو دھوکہ ہو جاتا تھا رزق کی وسعت کو اور اولاد کی پیدائش کو اور اقتدار کے حصول کو اللہ کی رضا کی دلیل سمجھتے تھے اور اللہ کے عذاب نہ آنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو عذاب نہیں دیتا تو فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں کہ تمہیں جو اللہ روزی دیتا ہے گناہوں کے باوجود اور تمہیں اللہ پاک خوشحالی دیتا ہے تمہارے گناہوں کے باوجود اور تم پر جو عذاب نہیں آتا تمہارے گناہوں کے باوجود تم آز اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں پر خوش ہے بلکہ اصل یہ کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے تو وہ رحمت کی بنا پر تمہیں دیتا ہے فقر رب رحمت بلاس انل قو مل مجرمین اور اس کے عذاب کو مجرم قوم سے ٹلایا نہیں جا سکتا اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا سیقول الدین اشرق لہ شا اللہ اشرک نہ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے بلا ہر رمنا منشئی اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے یہ اصطلاح کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا اگر اللہ ہمارے افعال پر ہماری حرکتوں پر راضی نہ ہوتا تو ہم شرک نہیں کر سکتے تھے اور ہم کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے تھے جب ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے اور یوں سمجھیں کہ ان کا قول ان مشرکوں کا قول ایسے تھا جیسا کہ جبریہ کا قول ہے مسلمانوں میں دو فرقے گزرے ہیں ایک جبریہ اور ایک قدریہ جبریہ فرقے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے تو اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے گویا کہ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے بے جان چیزیں جیسے پتھر جیسے مٹی جیسے درخت اور قدریہ سر کے والے کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے کرنے پر خود قادر ہے یہ کسی مقام پر بھی مجبور نہیں ہے یہ دونوں نقطۂ نظر الگ, الگ الگ انتہا پر ہیں جبریہ والے ایک انتہا پر اور قدریہ والے دوسری انتہا پر جبریہ والے نے انسان کو جمادات کی طرح درختوں کی طرح مٹی کی طرح لکڑی کی طرح مجبور محض بنا دیا اور قدریہ والوں نے معذ اللہ انسان کو خدا کی طرح ہر چیز پر قادر بنا دیا لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک ان کے درمیان درمیان ہے وہ کہتے انسان مٹی اور پتھر کی طرح مجبور محض بھی نہیں اور معذ اللہ خدا کی طرح قادر مطلق بھی نہیں ہے اللہ نے اس کو کچھ اختیار دیا ہے اور مجبور بھی رکھا ہے ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لے ایسا نہیں ہے انسان کی ہر چاہت پوری ہو جائے ہر کوشش پوری ہو جائے ہر منصوبہ پورا ہو جائے ہر ارادہ پورا ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو اس دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا کوئی بھی فقیر نہ ہوتا کسی کا بھی کاروبار خسارے سے دو چار نہ ہوتا کسی کو بھی کبھی نقصان کا سامنا کرنا نہ پڑتا کسی کو بھی کوئی حادثہ پیش نہ آتا لیکن انسان ایسا خود مختار بھی نہیں ہے اور انسان اتنا مجبور بھی نہیں کہ کچھ بھی نہ کر سکے اگر انسان مجبور ہوتا تو اللہ پھر قرآن میں یہ کبھی نہ کہتا کہ ہم نے فلاں قوم کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے فلاں قوم کو ہم نے تباہ کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے فلام پر ہم نے عذاب نازل کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے جب انسان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تو گناہ پر سزا کیوں ہے جب انسان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تو ظلم اور کفر پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے بھئی یہ لکڑی مجبور محض ہے اگر یہ گر پڑے اور کسی کو چوٹ لگ جائے اور کوئی لکڑی کو سزا دینا شروع کر دے ہتھوڑے سے توڑنا شروع کر دے تو سب اس کو بیوقوف کہیں گے پاگل کہیں گے کہ لکڑی تو مجبور محض ہے اس کو کیوں سزا دے رہے ہو اس کے اختیار میں کیا ہے تو اگر انسان مجبور محض ہوتا تو اللہ کبھی نہ قرآن میں فرماتے کہ فلاں قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فلاں قوم کو ان کے ظلم کی وجہ سے اور فلاں کو ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ہم نے سزا دی ہے تو یہ انسان کا بے عملی کے لیے اور بد عملی کے لیے ایک بہانہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے بالکل میں مشرکوں کے ساتھ تو تشبیح نہیں دے رہا معذ اللہ مسلمان کو مشرقوں کے ساتھ تو تشبیح نہیں دینی چاہیے لیکن اس سے ملتی جلتی بات بعض بے عمل مسلمان بھی کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم نماز پڑھ لیتے اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہم یہ یعنی خود کوشش بالکل نہیں کرتے اللہ کو منظور ہوگا تو ہم نمازی بن جائیں گے اللہ کو منظور ہوگا تو ہم, ہم حرام چھوڑ دیں گے تو بھئی کچھ کوشش تو کرے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور راستے کی رکاوٹیں دور فرمائیں گے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نبر اللہ عمر قد ان سے ہندوستان کے ایک نواب صاحب نے کہا حضرت دعا کیجیے اللہ حج کروا دے اور یہ وہ زمانہ تھا جب حج کے لیے ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی صرف ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا اب نواب صاحب ہیں بہت بڑے ذمیدار بڑے پیسے والے ٹکٹ خریدنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا نباب صاحب ٹکٹ آپ خرید لیں اور بحری جہاز پر آپ بیٹھ جائیں میں اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اے اللہ اس کو حج بھی کروا دیں تو بھائی کچھ کوشش تو کرے کچھ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ صرف ایسی ہی ہو جائے دو آ سے ہی ہو جائے تو یہ تو ویسے ہو گیا جیسے ہمارے یہاں وہ ایک عمومی قسم کا قصہ مشہور ہے ایک نوجوان اللہ والے سے ہمیشہ دعا کرتے تھے حضرت دعا کریں اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے اللہ والا دعا کرتا رہتا بہت عرصہ گزر گیا تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو بہت دعا کی ہے تم کہیں اپنے آپ کو چیک کرواؤ اپنی اہلیہ کو چیک کرواؤ کہ مسئلہ تو نہیں ہے کہنے کہ حضرت میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور دوا کر رہا ہے کہ اے اللہ حضرت دو آ کر دے اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائے تو جو اپنے حصے کا کام ہے میرے بھائیوں میری بہنوں وہ تو ہم کر دیں یہ تو یقینی ہے کہ ہم آخر منزل تک خود نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ پاک ہماری دستگیری نہ فرمائے لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کرے مشہور مثال دی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضلاخان نے گھیر لیا دروازہ بند کر لیا اب مالکا ہے مالکہ ہے اور ہے تو یوسف علیہ اسلام پر اس کے بڑے احسانات ہیں دروازہ بند کر لیا برائی کی دعوت دی اے اللہ کہا جاؤں اللہ کے نبی تھے جانتے تھے کہ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کروں گا باقی اللہ جانے اور اس کا کام جانے چناکہ دروازہ بند دیکھنے کے باوجود بھی دوڑ لگا دی جہاں تک دوڑ سکتے تھے دوڑے باقی دروازے اللہ پاک نے خود ہی کھول دی ہے بس سبک الباب مقد کمی دوڑے اللہ نے دروازے کھول دیے تو مولا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گناہ سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ اسلام کی طرح دوڑ لگانی چاہیے جب ہم دوڑ لگائیں گے تو اللہ پاک ہماری گناہوں سے بچنا آسان کر دے گا اب ہر وقت فلمیں دیکھتا رہتا ہے گندے پروگرام دیکھتا رہتا ہے باز آتا نہیں کہتا صاحب دعا کرو, اللہ بچنے کی توفیق دے دے ارے اللہ کا بندہ کبھی تم سوچ آف کر دیا کرو اتنا تو کر سکتے ہو کبھی تو ایسا کر لو جو تمہارے اختیار میں وہ تو کرو پھر مولوی صاحب سے دو بھی کروا لو خود بھی دعا کرو خود کچھ نہیں کرتا تو بھائیو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی سے ملتی جلتی بات بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کو منظور ہوگا تو ہم بھی نماز پڑھ لیں گے اللہ کو منظور ہوگا تو ایسا ہو جائے گا بے شک اللہ کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ نے بندے کے اختیار میں بھی کچھ رکھا ہے کسی نے تو اللہ حکم دیتے تم نماز پڑھو تم نیک عمل کرو تو جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ضرور کریں بھائی اسی طریقے سے ایک اور بات بھی زمینی طور پر سمجھ لیں اب انشاءاللہ اللہ اس کا معنی ہے اگر اللہ چاہے گا اصل تو اس کا معنی ہے اللہ اگر اللہ چاہے گا مسلمان کو حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی تم کسی نیک عمل اور جائز کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ اللہ ضرور کہو انشاءاللہ اللہ ایسا کروں گا اگر اللہ چاہے تو ایسا کروں گا اور مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی بے عملی کا بہانہ بنا لیا یعنی جب کام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ معاف فرمائے چنانچہ بعض لوگ تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی والا انشاءاللہ ہے یا دوسرا انشاءاللہ ہے مولوی والا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انشاءاللہ کا مطلب سمجھتے ہیں ان والا ان شاء اللہ ہے یا دوسرا انشاءاللہ اللہ ہے تو اس کو بھی لوگوں نے بے عملی کا بہانہ بنا لیا یعنی کہہ دیں گے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں حالانکہ خود دل میں ارادہ نہیں تھا ایسے ہی کوف بنانے کے لیے ارادہ کر لیا ہم بھی شاء اللہ اگلے ہفتے تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا وہ بےچارہ اگلے ہفتے کا انتظار کرتا رہا اور اس نے کہا بھی تم نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا تو کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں میں نے کہا تھا انشاءاللہ حالانکہ اس وقت بھی اس کا ارادہ تھا ہی نہیں کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تو بھائی یہ سوچ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو انشاءاللہ اللہ کہنا چاہیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اللہ کہنا چاہیے جب واقعی کام کرنے کا اپنی طرف سے پکا عزم اور ارادہ ہو تو فرمایا کہ مشرق کہتے ہیں مشرق کہیں گے اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو آرام قرار نہ دیتے کزالی کا کزب اللہ قبل حتہ ذاکو بسنا ی طریقے سے ان لوگوں نے جکلایا جو ان سے پہلے گسرے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا اللہ اکبر اللہ فرما رہے کہ اگر ان کی بات صحیح ہوتی تو ان سے پہلے بالوں کو اللہ ان کے کفر اور شرک پر سزا نہ دیتا لیکن ان کی بات تو غلط ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے تو وہ خود شرک کرنے والے تھے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شرک کریں اور اللہ ان کے شرک پر راضی نہیں تھا مگر انہیں شرک کیا اسی لیے اللہ نے ان کو سزا دی کل حل علم خرجو ہلانا فرما دیئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کہ تم اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو یہ جو باتیں کہتے ہو اس پر کوئی دلیل ہے اسلام دلیل کا مذہب ہے گمان اٹکل تخمینے اندازے تخیلات بہمی باتوں فرضی باتوں کا مذہب نہیں ہے اسلام دلیل کا مذہب ہے دلیل ارے دلیل لاؤ دلیل کوئی دلیل ہے اس بات پر کہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں معاذ اللہ تم شرک کرو تم کفر کرو میں تمہارے گنا پر راضی ہوں کہیں اللہ نے فرمایا اگر کوئی دلیل ہے تو اس کو لاؤ ظاہر کرو ان تتبعون الا الظن تم تو صرف خیالی باتوں کی پیروی کرتے ہو ان تم اللہ تخ رسول اور تم اٹکل سے باتیں کرتے ہو تمہاری باتیں کسی دلیل پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اٹکل پر مبنی ہیں تخجل پر مبنی ہیں ہے بالغا فرما دیے اللہ ہی کے لیے ہے کامل حجت کامل حجت اللہ کے لیے اللہ حق کو ثابت کرتا ہے دلائل سے اللہ باطل کو باطل کرتا ہے دلائل سے اللہ پاک کی کوئی بات لی محض اٹکل پر زن پر گمان پر تخمینے پر شک پر مبنی نہیں ہے اللہ کی ساری باتیں یقین پر مبنی ہیں ہلو شاہ الدا کم اجمعین اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا اللہ ایسا کر سکتا تھا اگر چاہتا تو تم کو فرشتوں جیسا بنا دیتا اب فرشتے ایسے ہیں کہ ان سے کفر ہو ہی نہیں سکتا ان کی فطرت میں ایمان فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا اللہ نے ان کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں رکھا اللہ نے ان کے اندر شہبت نہیں رکھی بھوک نہیں رکھی غضب نہیں رکھا یہ چیزیں اللہ نے ان کے اندر رکھی نہیں تو اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی ان جیسا بنا دیتا تو تم سارے کے سارے فرشتوں کی طرح ایمان پر ہوتے ہدایت پر ہوتے عبادت پر ہوتے لیکن اللہ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا اور اللہ نے انسان کو شیطان بھی نہیں بنایا نہ اللہ نے انسان کو بالکل فرشتہ بنایا کہ اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہ سکے نہ اس کو شیطان بنایا کہ اس سے خیر نہ ہو سکے ایسا نہیں بلکہ اہل علم نے کہا کہ تین قسم کی مخلوق ہے ایک وہ مخلوق جو سراپا خیر ہے اس سے شر ہو ہی نہیں سکتا یہ ہیں فرشتے دوسری وہ مخلوق جو سراپا شر ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہیں یہ ہیں شیاطین اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر اللہ نے خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور شر کی صلاحیت بھی رکھی ہے دونوں صلاحیتیں رکھی اور دونوں راستے دکھا بھی دیے الم اللہ عین بلیسان شفتعین و حدئی ناج انسان کیا ایسا نہیں کہ ہم نے زبان عطا کی دو ہونٹ عطا کیے اور دو راستے بھی دکھا دیے یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ ضلالت کا راستہ ہے یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے یہ اللہ کے غضب کا راستہ ہے دونوں صلاحیتیں ان آنکھوں کو ان آنکھوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے ان لبوں سے ان ہونٹوں سے کفر بک سکتا ہے شرک بک سکتا ہے گالی بک سکتا ہے دل آزاری والے کلمے بک سکتا ہے جھوٹ بک سکتا ہے اور ان لبوں سے ان ہونٹوں سے تلاوت بھی کر سکتا ہے کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر سکتا ہے اللہ اللہ بھی کر سکتا ہے دوشری بھی پڑھ سکتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ہدایت قبول کرنے پر مجبور کر دیتا لیکن انسان پر جبر نہیں کیا اسے کچھ اختیار دیا کچھ مجبور رکھا کل حلوم یشن اللہ ہر فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی نے اس بات کی کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا آپ سن چکے پچھلے درسوں میں بعض چیزوں کو وہ حلال کہتے تھے بعض چیزوں کو حرام کہتے تھے بعض جانوروں کو مردوں کے لیے حلال عورتوں کے لیے حرام اور بعض غلے کو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کرتے بعض غلے کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے تو کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام تو اللہ کہتے اپنے گواہ لاؤ جن کی گواہی دلیل پر مبنی ہو اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے واقعی ان چیزوں کو حرام کیا ان شہیدو۔ فلا تشہد معاہم اگر بالفرض فرض یہ کچھ فرضی قسم کے جھوٹے قسم کے گواہ لے بھی آئیں اور وہ گواہی دے بھی دیں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا نقلی قسم کے مذہبی رہنماؤں کو لے آئے اور ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اگر بالفرض یہ کچھ لوگوں کو لے آئے جو گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو میرے حبیب آپ پھر بھی ان کے ساتھ گواہی نہ دیں کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے تو مسلمان کے پاس سب سے مضبوط چیز اور مستند چیز وہ اللہ کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں تو اولاً تو ان کے پاس کوئی گواہ ہے نہیں کوئی دلیل ہے نہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں فرض یہ کسی کو گواہ بنا کر لے بھی آئیں ہمارے سامنے کسی مذہبی پیشوا کو پیش بھی کر دیں تو بھی ہم کوئی ایسی بات اس کی نہیں سنیں گے نہ مانیں گے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو اور جو حدیث رسول کے خلاف ہو بلا تو اللہ کا جب بھی آ اور اتباع نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ملوی لا بل آخرتی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہم ہم یا اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں